والوں جا کوئی فاطف میں جب کوئی فاطف تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے پتا تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو ان تو قوموں پہ جہاں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم پہ حملہ آور ہو جاؤ اس پہ جا پڑو اور تُس بھی علامہ نادمین پھر اپنے کیے پر بعد میں پچھتانے لگو اسے بہت سارے واقعات ہیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے غلط حملہ ہو گیا یا کسی آدمی کو غلط قتل کر دیا گیا اس کے بڑے نتائج نکلتے ہیں اس لیے اپنا جو جاسوسی نظام جو حضور اکرم صلیم نے قائم فرمایا اس کو مضبوط رکھنا چاہیے اور تحقیق کو جس سارے کام کرنے چاہیے آگے آیت نمبر نوٹن الوب اگر مسلمانوں کے دو فریق آپس میں لڑ پڑے آیت عام ہے اور اس کے مقدرین نے زیادہ زور اس میں مجاہدین کی جماعتوں کا دیا ہے کیونکہ شیطان زیادہ کوشش کرتا ہے کہ ان میں آپس میں لڑائیاں ہوں اور جھگڑے ہوں اس لیے اس کو آیات جہاد میں شامل کیا گیا ویسے عام ہے کہ جب بھی مسلمانوں کی کوئی تو جماعتیں لڑپنے فاصلے ہوا تو صلاح کرا ان کے دور ان کے, دور ان کے درمیان فعیم بغترا اگر ان میں سے کوئی ایک زیادتی کرے دوسرے پر فاطل تو اس کے خلاف لڑو جو زیادتی کر رہی ہو حٹا تفیہ الى امر اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے اور فعم فا فاطر اگر وہ لوٹ آئے فاصلے ہو تو کرا تو ان کے درمیان انصاف سے اور برابری کرو ان اللہ حب المسدین جو لوگ انصاف اور برابری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے اس میں یہ ہے کہ جو مجاہدین ہیں یا عام لوگ ہیں اگر ان کی لڑائی ہو اس میں صلح ہے لیکن اگر امیر کی نافرمانی پر کوئی کھڑا ہو تو اس صورت میں اس کو لڑائی نہیں کہتے بلکہ اس صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے تو اس وقت اس جماعت کو کھینچ کے اس فرما برداری میں لایا جائے گا ان اخوا آگے اعلان فرما دیا کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں اس لفظ اخوا سے اسلامی لشکر کی بنیادیں مضبوط کر دیں بات میں ہو اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرایا کرو صلح کرایا کرو بطق اللہ لعلكم ترحمون اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ سورہ حضرات یہ اس قابل ہے کہ یہ مسلمانوں میں جہاں بھی چار آدمی اکٹھے ہوں جہاں بھی کوئی تنظیم ہو جماعت ہو شورہ ہو قتال ہو جہاد ہو یہ وہ دستور ہے جو مسلمانوں کے درمیان اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ضابطۂ اخلاق ہے جیسے ہر لشکر میں ہر فوج میں ایک پروٹوکول ہوتا ہے اور ایک اختیارات کا نظام ہوتا ہے اور ایک آپس کی حدود ہوتی ہیں یہ سورہ حجرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی بھی آئی ہے اور تنظیم سازی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مشمل میں سات اصول بیان فرمائے صورت مزمل سے تنظیم بنا لی جائے صورت حضرات کے ذریعے سے اس تنظیم کے درمیان ضابطۂ اخلاق قائم کیا جائے پھر سورہ آل عمران کے ذریعے سے اس کو منظم کیا جائے اور اگر خدا نہ ناستہ شکست ہو جائے تو سورہ نصاب اور ان احکامات کے ذریعے سے اس شکست کے اثرات کو آہستہ آہستہ ظاہر کیا جائے اور پھر آخر میں سورہ اعزاز نصر اللہ فتح کے بعد اگر اس اقدار کو معمول بنایا جائے تو مسلمانوں کی کامیابی کا نصاب مختصر ترین یہی ہے ان میں دس دیو میں شروع میں آپ حضرات کو لکھوا چکا ہوں آئس نمبر کسی سورہ ہے کی آیت نمبر چودہ پندرہ اور علم تم مینوکن کو صحرا نشیم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ تم منو آپ کہہ دیجیے دی دی کہ تم ایمان نہیں لائے ولاکن کو لو اسلم تم کہو کہ ہم تو اسلام لائے ہیں ولما یدگل ایمان فی قلو بھی ایمان تمہارے دلوں میں گیا نہیں اللہ و رسولہ اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی جی لا یل بنالی کمسیا تو وہ تمہارے امال میں کچھ کمی نہیں کرے گا ام اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے تو آج کو منع کہا گیا کہ تم خود کو مومن نہ کہو ابھی ابھی ایمان نہیں آیا ابھی صرف اسلام آیا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ ایمان کے لیے کیا کیا چیزیں شرط ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرطیں بتائیں ایمان کے لیے چند چیزیں بتائیں ایمان, چیزیں بتائیں ایمان والے تو وہی لوگ ہیں آمن و رسولی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ثم لم یار تابو صرف کبھی بھی شک میں نہ پڑے فتح ہو یا شکست ہو یا دنیا میں اکیلا مسلمان رہ جائے یا ساری دنیا میں کفر چھا جائے کسی حالت میں بھی شک نہ پڑے وجہ ان فی سبھی اللہ اور جو جہاد کرے اپنی مال اور جان سے اللہ کے راستے میں یہی لوگ ہیں معلوم ہوا کہ ایمان بغیر جہاد کے مکمل نہیں ہوگا واضح طور پہ بتا دیا گیا تو اے صحرا نشینوں اے خود کو اس وقت تک مسلمان ہونے مومن ہونے کا دعویٰ نہ کرو جب تک تم اللہ رسول پہ پختہ ایمان نہیں لاتے اور جان اور مال سے جہاد کے لیے نہیں نکلتے تو جن لوگوں کو فکر ہے کہ اللہ ان کے ایمان پاک پاک پاک بات کرے مضبوط کرے تو یہ نصاب سامنے موجود ہے آ جائے جان مارک سے اللہ تعالیٰ سورہ سورہ پانچ آیتے سورہ حجرات کی پانچ آیتے ہیں سورہ 6، 9، 10، 14 اور 15 آگے جلدی سے فہرست لکھ لیں آپ لوگ یہ سورہ حضرات کے بعد سورہ حدیج ہے اس میں کل آیات چار ہیں دس نمبر گیارہ نمبر انیس نمبر اور پچیس نمبر سورہ مجادلہ میں تین ہیں بیس نمبر اکیس نمبر بائیس نمبر سورہ حشر میں سترہ ہیں ایک سے لے کے سترہ تک اور سورہ مستحینہ میں بارہ آئے ہیں ایک سے لے کے گیارہ تک اور آیت نمبر تیرہ جی جی اچھا آپ پھر سن لیں بھائی سن دوبارہ سنیں آپ لوگ نے چونکہ جہاد کو سمجھ لیا اس لیے باران رحمت نازل ہو رہی ہے یہ قبولیت اور مقبولیت کی نشانی ہے تحریف کے جو ہے نا وہ چھٹ گئے سارے حصے تو پھر آئے گی بارش انشاءاللہ سورہ عجیب کی چار ہیں دس گیارہ انیس اور پچیس مجادلہ میں تین ہیں بیس اکیس اور بائیس اور سورہ حشر میں سترہ آئے ہیں ایک سے لے کے سترہ تک ممتحین میں بارہ ہیں ایک سے گیارہ تک اور آیت نمبر تیرہ سورہ ساخت میں سورہ سوپ میں کتنے گیارہ سورج شام میں گیارہ آئے ہیں ایک سے چار تک اور آٹھ سے, سے, سے چودہ تک سورہ سب میں گیارہ ہیں ایک سے چار اور آٹھ سے چودہ سورہ تحریم میں ایک آئے ہے آئٹ نمبر نو سورہ آٹھ آٹھ میں چھ آئے ہیں ایک سے چھ سورہ نثر میں تین آئے ہیں ایک سے تین کل آیات وزیر میں چار سو چوراسی ہیں چار سو چوراسی بارہ نمبر ستائیس سورہ ازیز سورج عزیز مدنیا ہجرت کے بعد نازل بھی انتیس آئےتے ہیں آیات چار ہیں فتح مکہ یا حد کا پڑھیں آیت نمبر دس اور گیارہ اللہ تم فک منزل تم اور تمہیں کیا ہو گیا اللہ تم فیبوفی سبی اللہ کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کے رستے میں میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ کے لفظ عام ہے اور مختلف دینی کاموں کے لیے آتا ہے اس میں دیہات بھی ہیں اور بھی ہیں لیکن یہاں قرینہ قتال کا موجود ہے آیت کے اگلے حصے سے ولی اللہ میرا آباد اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی وراثت تن. تم تو سب کچھ چھوڑ کے چلے جاؤ گے اور کسی اللہ کا رہ جائے گا سب کچھ اس لیے خرچ کرو اس لیے کہ تم نے ساتھ نہیں لے جانا لا من تم برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے من انفا من قبل الفتح و فاطل جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور کتال کیا جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور اللہ کے رستے میں کتال کیا وہ اور بعد والے برابر نہیں ہو سکتے بعض مفسرین نے فتح سے مراد حدیبیہ لیا ہے بیعت رضوان تک جن لوگوں نے کیا وہ کیونکہ بیعت رضوان میں کتنے لوگ شریک ہوئے ان کے بارے میں حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ ان میں سے کوئی جاننا میں نہیں جائے گا سب آلے جنت ہے تو جنہوں نے اس وقت تک خرچ کر لیا وہ مشکل وقت تھا اور اس وقت تک قتال کر لیا کو ممباد ہوا قاتل ہوں ان کا درجہ پڑا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اس کے بعد فتح مکہ یا اجیبیہ کے بعد خط کیا وہ کاٹلو اور حصہ لیا وہ کل واض اللہ حسن اور سب سے اللہ نے کا وعدہ کیا پہلے لڑنے والے بھی ان کے لیے بھی حسن اور بعد میں لڑنے والوں کے لیے بھی حسنا و اللہ تامل قبیر منزل قرض نہ کرا یا اللہ ہم تجھے دے تو دیں گے پھر فرمایا کہ وہ میرے دن میں قرضہ ہوگا رہو اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا دے والر کریم کئی گنا اس لیے کیا کہ وہ عزیز میں نے آپ کو سنائی تھی حضور نے ربی تھی تومت تھی روزیہ میں مسلسل اضافہ مضافہ ہوتے ہوتے اب بلا حد اور بلا حساب کر دیا گیا ان نمایو تو اللہ تعالیٰ نے مجاہد کی اجر کو بڑھا دیا تو جی میں خرچ کرو بعد میں یہ ساری دولت تمہیں بہت زیادہ اضافے کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی لوٹا دے گا اور آخرت میں تو اللہ نے آخرت تمہیں بیچ دی ہے وہاں کی تو تم مالک بن چکے ہو والا کریم اور اس کو بہت عزت والا عزر ملے گا نمبر وَكَذَّبُوا روم ودین کفرو کام اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اس کے, اس کے رسولوں پر یہی لوگ ہیں صدیق اور شہداء اپنے رب کے ہاں ان کے لیے ان کا عدر ہے اور ان کے لیے روشنی ہے نور ہے اور جنہوں نے انکار کیا اور چھٹلایا ہماری آیات کو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے مفسرین میں سے اکثریت شہدا سے مراد یہی شہدا قتلہ بھی سبھی اللہ لیتی ہے جیسے پرتبی وغیرہ میں ہے لیکن بہت سارے مبصرین کی یہاں لفظ شہادت اپنے معنی لغوی میں استعمال ہوا ہے معنی شریک سلاحی میں استعمال نہیں ہوا اور اس سے مراد عام گواہی کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی ہاں گواہی دینے والے ہیں کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے وہ باقی لوگوں پر گواہ بنیں گے تو دونوں تفصیلیں درست ہیں آیت نمبر پچیس لق ارسان بل بین ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو کھلی نشانیاں دے کر وہ انزل معم الکتاب المیزان اور ہم نے ان کے ساتھ بھیجی کتاب اور ترازو لے یقوم تاکہ لوگ سیدھے رہیں انصاف پر وہ انسل اور ہم نے اتارا لوہا سی ہی بس اس میں سخت لڑائی ہے وہ منافی اور لوگوں کے فائدے ہیں واقع اللہ تبارک و تعالیٰ لے الگ کر دے جو مدد کرتا ہے اس کی وہ رسول اور اس کے رسولوں کی بالغیر دیکھے ان اللہ قبی العزیز اللہ تعالیٰ قوت والا ہے غالب پہلے کتاب کا ذکر کیا کتاب کے ساتھ نظام کا ذکر کیا معلوم ہوا دو چیزیں ہیں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا وہ انصاف کا قانون ہے جو اللہ نے پیغمبر کے ذریعے سے اتارا ہے اب ان دونوں چیزوں کو دنیا میں قائم کرنا ہے تو اس کے لیے کیا اتارا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا اتارا کہ اس لوہے کے ذریعے سے جنگ کی جائے گی اور اس جنگ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس کے دین کی نصرت کے لیے نکلیں گے تو یہ قرآن دنیا میں قوت پترے گا اور دنیا میں انصاف ہوگا تاریخ گواہ ہے کہ جب جہاد ہوا قرآن الحمد سے ون ناز تک زمین پہ نافذ رہا اور جب جہاد نہیں ہوا لوگوں نے اس قرآن کے الفاظ کو بلایا اس کے معانی کو بلایا اس کے احکامات کو نظر کیا اور اس درجے تک پہنچے اللہ کے نبی فرمائے قیامت کے دن قومی تخصوبہ اب میں قرآن کے آپ کو بتاتا ہوں قرآن میں غلاموں کا تذکرہ ہے یہ حکم نافذ نہیں حدود و کا تذکرہ ہے یہ حکم نافذ نہیں قرآن میں جو اقتصادی نظام بیان ہوا وہ نافذ نہیں قرآن میں جو معاشرتی نظام بیان ہوا وہ نافذ نہیں قرآن میں جو سیاسی نظام بیان ہوا وہ نافذ نہیں ہے قرآن مزید میں, میں ایمان کے جو مراجی بیان ہوئے ان کا کہیں تذکرہ نہیں پرانے مزید میں مسلمانوں کے درمیان جس سوسائٹی کو بنایا گیا وہ موجود نہیں تو جب جہاد نہیں ہوگا تو اس قرآن کو نافذ کرنا اس پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جائے گا اور قرآن کی تیسریوں آیتوں کے بارے میں کافر کہیں گے کہ آیتیں معطل ہو چکی ہیں بتاؤ ان کا ہے ان اللہ اشترا والی کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے خریدا فیخن کون ہے یہ کون ہے منحمن خزانہ منحمد مسلمانوں انسان مجاہدوں کا شکر ادا کرو جو قرآن کی سینکڑوں آیات کو زندہ کیے ہوئے بدلا <تصفح> لوگ تانا دیتے کہ تم تو بس بدر بدروہت کے قصے سناتے ہو اور تمہارے پاس اس زمانے میں کوئی نہیں ہے جو اللہ کی کتاب کو پڑھ سکے کیسی زبردست ترتیب ہے قرآن اور ساتھ لوہا اور لوہے میں فاس شدید کا جنگ یہ اللہ جنگ تو بربادی ہے پر میں نہیں منا پہنچ اس جنگ میں فائدے ہیں. اس کے ذریعے سے امن آئے گا اسلام آئے گا اور اللہ مسکرائے گا ان لوگوں کے جن کو زنجیروں میں کی جنت میں لایا جائے گا جب بھی جہاد ہوتا ہے لاکھوں لوگ مسلمان ہوتے ہیں تیزی کے ساتھ اور بوجھ در بوجھ آتے ہیں اور میں نے آپ سے پہلے کہا تھا دنیا کی کوئی ایسی نرم چیز نہیں ہے جس کو سخت چیز کے سہارے کے بغیر اس سے انتفا کیا جا سکے فائدہ اٹھایا جا سکے یہ گدا ہے نا یہ نرم ہے لیکن میں اس پہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ اس کے نیچے سخت زمین ہے اگر وہ سخت زمین نہ ہوتی تو اس نرم گدے سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا اسی طرح کتاب سے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا جب تک اس کے پیچھے لوہا نہیں کھڑا ہو امر <سؤال> بالمعروف معروف نہیں یا المنکر ان کام ہے اگر اس کے پیچھے قتال کی قوت نہیں ہوگی تو رک جائے گا جس دعوت کے پیچھے قتال نہیں ہوگا وہ دعوت ختم ہو جائے گی کمزور ہو جائے گی جس اخلاق میں تلوار شامل نہیں ہوگا وہ اخلاق میں غیرت بن جائے گا اخلاق نہیں رہے گا اس لیے کہ گانا خلق کو قرآن اور قرآن میں قاتل فضل سب کو شامل ہے تو معلوم ہوا کہ یہ لوہا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو آپ حضرات کو بھی استعمال کرنا آتا ہے لوہے کا نہیں آتا, نہیں آتا آتا ہے الحمدللہ یہ سورہ حدیث بھی مکمل الحمد للہ سورہ مجادلہ تین آئے تھے بیس اکیس بائیس اور اس میں ایک خاص موضوع بیان ہوا ہے حزب اللہ کا تعین کیا گیا اللہ کی جماعت کون سی ہے رسب اللہ جو لوگ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں یہ لوگ دلیل لوگ ہیں بے قدر لوگ ہیں تم تو کافروں کو عزت والا مانتے ہو نا, نا،, نا. وہ اگر تمہیں سلام کریں تو خوش ہوتے ہو ان کے ساتھ بیٹھنے کو اللہ کہتے ہیں وہ ذلیل لوگ ہیں کاتا بلّا اللہ یہ فیصلہ کر چکا ہے لاغلی بننا نہ آنا و کہ اللہ کہتے ہیں میں غالب رہوں گا میرے رسول غالب رہیں گے امن اللہ کبھی نازیب اللہ قوت والا غلطے والا ہے ابھی اللہ تعالیٰ کی قوت کیسے ظاہر ہوگی یہ ان ایمان والوں کے ذریعے سے ظاہر ہوگی جو اللہ پر کسی کو ترجیح نہیں دیں گے اگر ان کا باپ ان کا بیٹا ان کا بھائی ان کا قبیلہ خاندان بھی اللہ کے خلاف لڑنے کے لیے آئے گا تو اس نے اس کا مقابلہ کریں گے جیسے حضرت صدیق اکبر کے والد نے کہا تھا اسی طرح اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو بیدہ بنرا اپنے والد کو باقاعدہ میدان جنگ میں ان کے ہاتھوں سے مارے گئے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتے داروں سے مقابلہ کیا تو ایک کلمے کا رشتہ دوسرے انا رہ جائے باقی قومیت مطانیت علاقیت لسانیت اور خاندان یہ سب چیزیں تابع ہو جائے تو جب ایک ایسی جماعت وجود میں آ جائے گی جس کی دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہوگی جس کا لڑنا اور مرنا اللہ کے لیے ہوگا تو ان حالات میں اللہ اپنا یہ غلبہ دنیا کو دکھا دے گا لا تجمن تم نہیں پاؤ گے ایسے لوگوں کو جو میں نونہ بلیہ رکھتے ہو اور ان سے بھی اللہ اگر جو ان کے باپ ہوں او ابنا, ہوں، او ابنا ہوں، او بیٹے ہوں اخانہ ہوں یا بھائی ہوں اشیرت یا ان کے خاندان والے ہوں غروب ام المانا اللہ کے لیے جنہوں نے ان چیزوں کو قربان کیا ان کے لیے دیکھو، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اور وہاں اللہ ان کو ایسے باغات میں لے جائے گا جس کے نیچے نہرے بہتی اس میں ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ, عنہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں یہی جند اللہ ہے یہی انصار اللہ ہے اور اور اللہ کی جماعت والے کامیاب ہوتے ہیں تو کامیابی کا بہترین نسخہ بتایا ہے ہم سب بھی نیت کریں کہ اللہ کے لیے لڑیں گے اللہ کے لیے مریں گے اللہ کے لیے جیئیں گے اور اللہ کے مقابلے میں کوئی آئے گا وہ ہمارا یار نہیں ہو سکتا نہ کسی کی طاقت سے مروب ہوں گے نہ کسی کی قوت سے ڈریں گے اللہ کا دشمن ہمارا دشمن اللہ کا دوست ہمارا دوست وہ ہم پر موت کرے یا آ کر ہمیں کہ اگر تمہوں نے میرا مقابلہ کیا تو ہم تمہیں ختم کر دیں گے ہم دنیا میں اکیلے بھی ہو تب بھی ہم اسے ٹکرا دیتے ہیں کہ ہم تمہیں خدا نہیں مانتے طاقت نہیں مانتے ہم اللہ کو مانتے ہیں جب یہ دن میں نظریہ آ جائے گا تو ہم اللہ کی جماعت کے رکن بن جائیں گے رکنیت سازی کا فارم تو ہوگی اب فائن بھی کر دو بھائیو کب تک بیٹر ہوگے اس طرح سے سورت الحش مدنیا اس کی اگلی صورت ساتھ ہی ہے چوبیس آیتے ہیں حیات سات ہیں دو غزبات کا ذکر ہے غزل بنی نذیر کا اور غزلہ بنی کنکا کا اور غزبات کا تجزیہ میں اس سے بتاتا ہوں تاکہ دیہات کے معنیٰ متعین ہو جائیں کہ دیہات کے معنیٰ لڑنے کے ہیں حضور گئے تھے لڑنے کے لیے جب نبی چلنے گئے تھے تو پھر وہی معنی سب سے اچھے اور بڑے ہوتے ہیں اور اس میں دو غزہ بنی نظیر اور بنو کا اور اس میں دو بڑے احکامات ہیں ایک مالے پیک کے احکامات بیان ہوئے ہیں کہ وہ مال جو کافروں سے لڑنے گئے مگر وہ ہتھیار ڈال دیے لڑے نہیں وہ مال ہمیں مل گیا تو مالے کہتے ہیں اس کا کیا حکم میں غنیمت کا تم پڑھ چکے والا غنیمت من اور مالے فہ کا حکم اس میں پڑھ لیں گے دوسرا کفار غفار کی لڑائی کس قسم کی ہوتی ہے اور ان سے جنگ کیسے کی جاتی ہے ان کی نفسیات پر بحث کی ہے صورت میں اگر ان نفسیات کو سمجھ لیا جائے تو کافی مسئلہ آسان ہو جاتا ہے سترہ آئے تھے ایک سے سترہ تک حیات یاد ہے بنی نظیر اور بنوا کا تذکرہ ہے اور دو بڑے موضوعات ہیں کفار سے کا طریقہ اور مال تعکامات جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے باہو والزیز الحکیم وہ غالب حکمت والا ہے اب اللہ کے غلبے اور حکمت کو دیکھنا ہے تو ذرا دیکھو کتاب اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ کس نے نکالا اللہ دین لوگوں کو جو کافر سے من اہل کتاب میں تھے الحشر پہلے ہی حجر پر ماں رجو تمہارا گمان نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے مانعتهم من اللہ اور وہ بھی گمان کر رہے تھے کہ ان کے قلعے بچا لے گی اللہ سے اللہ من لم اللہ ان آ پہنچا ایسی جگہ سے جہاں کا انہیں خیال بھی ملتا روبا اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال <سؤال> دیا اپنے ہاتھوں کو گرا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو گرا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے المؤمنین اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے آنکھ والو یہ غزب بنو نذیر کا ذکر ہے پیچھے بنو ریزا کا تو آپ لوگ سن چکے ہیں کیسا زبردست ہو قیامت تک اسے یاد رکھتے ہیں یہ لوگ یہ مشرقی جانب مدینہ کے مشرقی جانب ان کے قلعے تھے اور یہ بڑا طاقتور قبیلہ تھا ان کا اور بن اشرف بینی کا سردار تھا اور اس قلعے پر قرآن کے کئی احکامات آئے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا مسلمانوں کو حضور ثباتم امین فرو زمیا اللہ کے نبی نے یہ حکم دونوں حکم اس پر پورے کیے گنگ کے دونوں پہلے فن فرو سباد دن میں آپ نے حضرت محمد بن مطلب کو بھیجا تھا ایک دو ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے جا کر چھوٹی جماعت resic... کے ذریعے کاروائی فن فرو سخاطن کمانڈو کاروائی گوریلا چک صابن اشرف کو قتل کیا اور دوسرا اللہ علیہ وسلم نے امن فرو جمیا کے جیش کی شکل میں لشکر کی شکل میں نکلو وہ اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا جس کا ذکر اس پورے حج کے اندر موجود ہے تو دونوں حکم پورے ہوئے اسی طرح اس استاد میں بھی ان فروخافم و سپالہ میں بھی یہی تھا کہ سپاپن کے معنی چھوٹے چھوٹے گروپوں میں جا کر خصوصی کاروائی کرو اور سپالن میں بڑے لشکر کی شکل میں جاؤ وہ بھی ان کے ساتھ پورا ہوا اور ان پر کئی طرح کی کاروائیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کی برکت سے پیش آئیں ان لوگوں کو اپنے دلوں پر بڑا فخر تھا بڑا ناز لیکن پہلے ہی حق میں صحابہ کے پہلے ہی حملے میں ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پہ ڈال دیا یہ اول الحشر کے لفظ میں اشارہ ہے کہ ابھی کئی حشر ان یہودیوں کے باقی تھے اس کے بعد یہ خیبر چلے گئے تو وہاں دوسرا حشر ہوا جب حضرت فاروق اعظم نے انہیں خیبر سے بھی پکڑ کے ملک شام میں بھیج دیا اور پھر ملک شام میں ان کا تیسرا حشر ہوگا جب حضرت امام مہدی اور حضرت عیسی علیہ السلام مل کر انہیں وہاں پہ ختم کریں گے اور وہاں کے درخت اور پتھر بھی انہیں پناہ نہیں دیں گے یہ مدینہ میں یہودی تھی یہ ملک شام سے آئے اور ملک شام سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے تو ان کے بڑوں نے کہا تھا کہ تم اپنی پوری حرکتوں کی وجہ سے دلیل ہو کر یہاں سے اٹھ گے سرات ویسا ہی ہوا یہ دلیل ہو کر مدینہ سے نکل کے خیبر پہنچے پھر خیبر میں اللہ کے نبی نے فتح کر کے ان کو وہاں رہنے دیا لیکن آپ نے کہہ دیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو نزیرت العرب کو یہود و نسارا اور دوسرے کن سے پارک کر دوں گا حضرت عمر نے اس پول کو پورا فرمایا اور پورے جزیرت العرب کو پاک کے ان کو ملک شام واپس بھیج دیا ملک شام سے برادری آج کا سوریا یا سیریا نہیں ہے بلکہ اس میں یہ موجودہ موجودہ جو ہمارا فلسطین ہے یہ بھی آتا ہے اسرائیل کا علاقہ بھی آتا ہے اور یہ کچھ شام کا علاقہ بھی آتا ہے اور کچھ اردن وغیرہ کے علاقے بھی اس میں یہ بہت بڑا علاقہ ملک شام کا علاقہ ہے اور اس ملک شام کے بارے میں احادیث میں بہت ساری روایات ہیں اور آخری زمانے میں مسلمانوں کو قیادت ملک شام سے ملے گی اور افرادی قوت یہاں ہمارے برا شام سے ملے گی جس علاقے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے اللہ تعالی یہاں جہاد کی آواز لگا رہا ہے کہ افرادی قوت یہاں سے جانی ہے قیادت کہاں سے آنی ہے ملک شام کی طرف سے حضرت طی علیہ السلام وہاں تشریف لائیں گے اور وہاں سے ان کے لشکر منظم ہوں گے لیکن انہیں جب افراد کا امکار ہوگی تو آپ تو چاروں طرف ایاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر کے اندر جا کے جالت فون لے کے جاتے ہیں اور पीछे گدیوں کے پیچھے پھرتے ہیں में اور हैं میں پڑے ہیں تو اللہ تبارک مطالعہ نے ہمارے اس خشے کو چنا یہاں کے لوگوں میں مانے زندہ ہے شہادت کی داستانیں زندہ ہے زخم اور گھوڑے کا تذکرہ زندہ ہے اللہ کے رستے کا غبار زندہ ہے تو ان کو یہاں سے افراد ملیں گے تو آخری زمانے میں اللہ کے ٹیم کی اور رسول کے ٹیم کی نصرت ہمارے علاقے سے ہونی ہے انشاءاللہ تو اس وجہ سے ہمیں محنت کرنی چاہیے ہم نہیں ہماری اولاد اولاد تو ان کی اولاد, اولاد یا سبھی اولاد سبھی وہ آئے ہمیں کسی کا کوئی انتظار نہیں ہے کسی کے آنے کا ہم شریعت کے مکلف ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں جو حکم دیا ہم وہ پورا کریں گے اس کی مرضی جب امام مہادی کو بھیجے اس کی مرضی جب بار معافی مانگتے تھے ایک ایک مجلس میں معافی مانگتے تھے ستر ستر بار یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اس لیے کہ استغفار مومن اور مقرب کے لیے رفاع درجات کا ذریعہ ہوتا ہے تو اس کے جواب پہ کہا گیا اللہ علک اللہ علکہ اللہ علکہ من اور جب یہ آیت نازل ہو گئی تو آپ نے اپنی عبادت کو اور بڑھا دیا اور ساری ساری رات عبادت کرتے تھے صحابہ کہتے کہ اللہ نے تو یہ آیت نازل کی آپ نے عبادت بڑھا دی تو آپ فرما دیا آپ گناہ آپ شگورا کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بن وسورج اللہ عزیگا اور اللہ آپ کی زبردست قسم کی مدد کرے گا اور آپ کی نصرت فرمائے گا اللہ جیزل سکینہ تفیق بڑا مشکل وقت تھا اس ہم ایسے معاہدے کو تسلیم کرنا لیکن اللہ تعالی نے سکون نازل کیا ایمان والوں کے دلوں میں لے ایمان اما ایمان ایم تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کو یہ ایمانی کیفیت بھی نصیب ہو جائے ولی اللہ جنوبات مسلمانوں یہ نہ کہو کہ اللہ اور اس کے نبی تب گئے اللہ کے پاس تو آسمانوں کے لشکر بھی ہیں زمین کے لشکر بھی ہیں تو جو اتنے بڑے لشکروں والا رب ہے اور اس کا نبی ہے وہ یہ معاہدہ تسلیم کر رہے ہیں آخر کیوں کر رہے ہیں اللہ علیمن حکیمہ اس لیے کہ اللہ کے پاس علم بھی ہے حکمت بھی ہے اللہ علم اور حکمت کے ذریعے سے سب کچھ جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے ورنہ جنود تو موجود تھی اللہ کے پاس یہ سوال کا جواب ہے سوال مقدر کا کہ بھائی کیوں دب کے معاہدہ کیا تو جواب دیا دبا نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے پاس تو جنود ہیں جس کے بعد آسمان و زمین کی جنود ہے اس کو دبنے کی کیا ضرورت ہے البتہ علم و حکمت کا تقاضہ یہی تھا کہ اس وقت اس معاہدے کو تسلیم کیا جائے المین المومینات اللہ تعالیٰ داخل فرمائے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ان باغات میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں اس میں رہیں گے ہمیشہ ہم اور اللہ ان کے گناہوں کو عظیمہ اللہ یہاں یہی بڑی کامیابی تھی اس موقع پہ مسلمانوں کے گناہ معاف کیے گئے ان کے درجات بلند کیے گئے ان میں سے ہر آیت پر مفترین نے قلم چھوڑ کے دکھائے اور دل کھول کے دکھائے اور, دکھا اور ہر ائد کے اندر کتاب کے خاص خاص نقطے لکھے ہیں لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے اس لیے اس کو چھوڑتے ہیں اور آپ حضرات اس کے غور فرماتے جائیں کوئی اب بھی اور تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب سے منافقین کو اور منافقات کو بل مشرقین و المشرکات اور مردوں اور عورتوں کو اللہ سعود جو اللہ تعالیٰ پر برے برے گمان رکھتے ہیں انہیں پر مصیبت کا پھیر پڑنے والا ہے وہ غذیب اللہ اللہ نے ان پر غذب کیا اور ان پر لانت کی وہ آج کل ہوں جہنم اللہ نے ان کے لیے دوزر تیار کی جو بہت بری جانے کی جو بہت بری جگہ ہے پھر یاد دلایا کہ یاد رکھو اللہ کمزور نہیں ہو گیا اس معاہدے سے اور نہ اس کے نبی کمزور ہو گئے ہیں ولی اللہ تمایتی اللہ کے پاس ہیں آسمان و زمین کے لشکر اللہ عزیز الحکیمہ اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے نظیرہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کے احوال بتانے والا خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور آپ کی یہ تینوں شانیں ظاہر ہوئی ہیں ادعبیہ کے موقع پہ لے تم علوم تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر وہ اور اس کے رسول پر وہ تو عز اور مدد کرو اس کی وہ تو روح اور اس کی عزت و عظمت کو اپنے دل میں بٹھاؤ تو عزد روح کا ترجمہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اس کے دشمن کو ان سے دور کرو اور دشمنوں کے مقابلے میں ان, ان کا دفاع کرو یہ اگر نبی کے لیے ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ کے دین کی مدد مراد ہوگی وہ تو سب بکرتم وسیمہ وہ کی پا بیان کرو صبح اور شام اِن الدین یوبا یوں کا نبی جو لوگ ام ام آپ سے بیچ کر رہے ہیں ان نما یوبا یہ اللہ سے بیچ کر رہے ہیں بیت یعد اللہ عبا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے پھر جو اس سے پھرے گا ان کی ذاتی کا نقصان کرے گا وہ اپنے اوپر ہی پھرے گا منفا بری اور جو پورا کرے گا اس چیز کو جس پہ اس نے اللہ سے حق کیا ہے بس ہی اجرن اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑا اجر آتا فرمائے گا یہ بیت رضوان کا ذکر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے ساتھ بیٹھ میرا ہاتھ اس کے اوپر رہا رات حدیث میں آتا ہی عد اللہ علی جمع آج مسلمانوں میں سے یہ بیعت الجہاد نکل گئی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو گئے اور اب تو اس بیعت کا تذکرہ بھی نکل گیا چچا بھی نکل گیا حالانکہ قرآن و سنت میں دن تین بیعتوں کا تذکرہ آتا ہے ان میں سب سے زیادہ تذکرہ بیت الجہاد کا ہے باقی دو بیعتوں کا تذکرہ کم ہے اس کی بہ نسبت حالانکہ وہ بھی بہت اہم بیعتیں ہیں اور ان کی بھی امت مسلمان کو ضرورت ہے لیکن یہ اس طرح سے فنا ہو جائے گی اور اس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ملے گا حالانکہ صحابہ میں سے ایک آدھ نے کہا یار ہم جہاد سے بیچ نہیں کرتے اس لیے کہ ہم کمزور ہیں ہم میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے تو اللہ کا غزل ہوگا تو حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا, کہا کہ لا ولا جہاد ابھی مادہ خساسیہ کی روایت ہے مستدر میں, میں بھی ہے تو اللہ کے نبی تو بغیر جہاد کسی کی بیچ قبول ہی نہیں کیا کرتے تھے اور آج یہ امت محروم ہو گئی کی نعمت سے جب ہم نے اپنے ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دینا بند کر دیے اور اللہ کا ہاتھ ہمارے اوپر آنا بند ہو گیا تو ہم دشمنوں کے لیے تر نوالا بن گئے جو چاہتا ہے ہمارے ساتھ جو کچھ کرتا ہے سیا پور مکلپ نہ مل آرا بھی قرآن میں سے اگر یہ بہانے گننا شروع کرو جو یہ جہاد سے پیچھے رہنے والے بناتے تھے تو پوری ایک خوبصورت کتاب لکھی جا سکتی ہے جو صرف ان بہانوں پر مشتمل ہوگی جو بنائے جو بناتے تھے نیت تو تھی نہیں جانے کی کہ ہم نے جانا ہے کبھی تو پھر بہانے گھرتے تھے صبح شام ال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے پر اتحبی عمرے کے لیے تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے اس ڈر سے نہیں گئے تھے کہ یہ تو مارے جائیں گے چودہ سو آدمی عمرہ کرنے جا رہے ہیں دشمنوں کے ملک میں ان میں سے ایک بھی زندہ بچ کے نہیں آئے گا اب جب آپ واپس آ گئے تو آ کر آپ کی منتیں کر رہے ہیں کہ آپ اللہ سے معافی مانگ مانگتے بس وہ پیچھے بیوی بچوں کا مسئلہ تھا اس وجہ سے ہم رہ گئے تھے سیدبل لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ من الرابی اب آپ سے کہیں گے پیچھے رہ جانے والے من ال آرابی میں سے شغلت نہ ہم ہمیں مشغور رکھا ہمارے مال اور اولاد نے آلو عیال نے بس لَنَا ہمارے لیے اللہ سے استفار کر دیجیے یا بولون ابھی السنت مالی قلوبہ وہ اپنی زبان سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے سیاح آپ فرما دیجیے کہ کون تمہاری طرف سے اللہ کی ہاں مالش ہوگا کسی چیز کافا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان یا نفع پہنچانا چاہے بلکان اللہ تعمل خبیرہ اللہ کو تمہارے پورے اعمال کی خبر ہے بس زنن تم بلکہ تمہارا گمان یہ تھا اللہ ان الرسول والمؤمنون رسول ولم الحم کہ رسول اور ایمان والے کبھی بھی اپنے گھر واپس نہیں آ سکیں گے یہ تمہارے دل میں مزین کر دی گئی تھی شیطان نے تمہارے دل میں بٹھا دی تھی کہ اب یہ اس دفعہ مری جائیں گے وہ اور تم لوگوں نے بہت برا گمان رکھا تھا وکن تم قومم اور تم تباہ ہونے والے لوگ تھے جو جہاد میں نہ جائے اور مجاہدین کے لیے بھی بری نیت رکھے وہ یقیناً تباہ ہونے والا ہوتا ہے اللہ بل و رسول اور جو اللہ اور رسول پر ایمان نہ لائے بھائی نہ ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے اللہ کی بادشاہ اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہ اللہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے شاہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے بسان اللہ الرحیمہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے سہ عبول المخلون تم الا مغان اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ کر پتہ کرنے جا رہے تھے تو یہ لوگ آ جو ساتھ نہیں گئے تھے کہتے ہیں اب ہمیں لے چلو ہم بھی مال غنیمت لوٹیں گے اور یہودیوں کا مال قبضے میں کریں تو کہا نہیں اب تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ تمہیں تو کہیں نہیں لے جانا اب وہ کہتے ہیں اچھا اب ہم سے حسد کرتے ہو ہمیں نہیں لے جاتے ہو سارا مال خود اڑپ کرنا چاہتے ہو الٹے الزام لگانا شروع کر دیا پر نہیں اس پر تو, تو نہیں جا سکتے ہو آگے کل کے تمہارا مقابلہ کچھ سخت قوموں کے ساتھ ہوگا اس وقت اگر تم نے جہاد کر لیا تو تمہارے پچھلے گناہ کا گپارا ہو جائے گا اور اگر اس وقت بھی جہاد نہ کیا اللہ تمہیں عذاب میں ڈالے گا المخلقونا اب ان قریب کہیں گے یہ پیچھے رہ جانے والے ادم طلب تم الا جب تم خیبر کی غنیمتیں لینے جاؤ گے لیتا تاکہ جب تم جاؤ گے خیبر کی غنیمتوں کی طرف لیتا خزوہ کہ انہیں لے آؤ غرون نہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو یوریدون کلام اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل لے نبی فرما دیے لنگ تک تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے ہو یہی بات اللہ نے کہیں گے بلانا مسلمانوں تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو بل جانو لائب کہ یہ لوگ تو سمجھتے نہیں ہیں مگر بہت چھوڑا من ملابی آپ فرما دیجیے پیچھے رہ جانے والے سہران نشینوں سے دعوت دی جائے گی کیسی قوم سے لڑنے کی لی جو سخت جنگ جو ہوں گے تو کام تم ان سے قتال کرو گے اور یا یا اسلام قبول کریں گے اپنے ہتھیار ڈال دیں گے اللہ حسنا اگر تم اطاعت کرو گے اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے گا وہ ان کا طلّہ کما طلّہ تم من قبل اگر وہاں بھی تم نے پیٹ فیری جیسے پہلی پھیری تھی اقدیب تم عذاب اللہ تمہیں دردناک آزاد دے گا یہ قوم کون سی ہے قومن الی باد ان بعض کہتے ہیں یہ بنو حنیفہ مراد ہیں مسلم سزاب کی قوم یہ اس وقت اشارہ دیا گیا کہ نبوت کا دعوت کرے گا مسلمان سزاب اور اس کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں قتال ہوا تو دنیا سب آر کو دعوت دی گئی کہ تم لڑو تو یہ سخت جنگجو لوگ تھے بعض نے کہا نہیں اس سے مراد ترک ہیں کہ ترک بہت جنگجو لوگ ہیں ان کے ساتھ تمہارے مقابلے ہوں گے اور بعض نے کہا اس سے روم اور فارس کے لوگ مراد ہیں اور ایک تفصیل میں لکھا کہ اس سے اعلی ہند مراد ہیں کیونکہ ہندوستان میں یہ راجے مہاراجے ہر وقت لڑتے رہتے تھے ہاتھیوں کے اوپر اور پلا چیزوں کے اوپر تو اشارہ دیا کہ ایک زمانے تمہارے اعلی ہند کے ساتھ جنگ ہوگی جیسا کہ غزبۂ ہند کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس چیز کا اعلان موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کے غزبۂ ہند کا وعدہ کیا تھا تو بہرحال قیامت تک آنے والی جنگ چوکوں میں ہو سکتی ہیں گجال کے بھی ہو سکتے ہیں جو بھی آئے گا مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں لڑنا ہوگا اور جو نہیں لڑے گا اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے گا اور غلط رستے پہ جائے گا دوسرا نقطہ جو شاید میں مختصر طور پہ سمجھنے کا ہے جس آدمی نے تر کے جہاد کا گناہ کیا ہو جہاد پر جائن ہو چکا ہو اپنی چاروں صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے ساتھ مسلمانوں کے امیر نے کہا کیا لڑو یہ نہ لڑنے کے لیے تو اس نے فرض عین کا وہ کیا فرض عین کو چھوڑا مسلمانوں کے ملک کی طرف کافر حملہ کرنے کے لیے آئے ابھی مساوت سفر پر ہیں یہ دفاع کے لیے نہ نکلا اس وقت میں یا مسلمانوں میں سے کچھ لوگ گرفتار ہو گئے شاعر اسلام پہ پابندی لگ گئی اور یہ نہ نکلا تو اس وقت بھی یہ فرض عین کا تاریخ ہوگا یا مسلمانوں اور کافروں کی سفید آمنے سامنے ہوئیں اور کافروں نے چیلنج کر دیا مسلمان کو اور اس نے پیر پھیر کے بھاگ لیا جان بچانے تو یہ فرض عین کا تارک ہوا اب جس شخص سے یہ گناہ سرزد ہو چکا ہو وہ اس کا کپارا چاہتا ہو تو اس کا کپارا یہ کہ وہ کہیں جنگ کا میدان تلاش کرے کسی حدود کو یا ذکر کو تلاش کرے وہاں جا کر لڑائی کرے تو اللہ تعالی کا فضل اس پہ آ جائے گا اور اس کا گناہ معاف ہو جائے گا یہ جو آراب تھے ان کو اللہ کے نبی نے چلنے کی دعوت دی تھی بزت تن پھر تم فن پھرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے امیر جہاد بھی تھے حاکم وقت بھی تھے سب کچھ تھے یہ نہیں گئے انہوں نے فرض عین کا انکار کیا کیونکہ فرض عین ہو چکا تھا امیر کی تعین سے تو اب ان کو کفارے کی شکل یہ بتائی گئی کہ تمہیں نکلنا ہوگا تو وہ مسلمان جو بوڑے ہو رہے ہیں اور ساری زندگی جہاد نہیں سیکھا جہاد نہیں کیا کہانے بناتے رہے اور جہاد کا شوق بھی دل میں نہیں آیا تو خطرہ ہے نا کہ ناسبت کی موت مر جائے اللہ معاف فرمائے اس لیے کہ حدیث میں سرحد کے ساتھ آ چکا کہ جو جہاد بھی نہیں کرے گا اور شوق بھی اس کے دل میں نہیں آئے گا جہاد سے مراد کتال ہے غزا کا لفظ آیا ہے تو منافقت کی موت مرے گا تو ان کا کفارہ بھی یہی ہے کہ وہ فوراً کسی جگہ اللہ کے رستے میں جہاد کی نیت کریں ہضم کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا اور اس پر میں نے آپ حضرات کو شاید واقعہ سنایا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملنے کے لیے آئے حضرت عمر اندر بیٹھے تھے باہر نکلے استقبال کیا تو مکہ یہ سردار جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ منتظر بیٹھے تھے پہلے سے ان کا نمبر نہیں آیا ملاقات کا تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ پتہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو ہم پہ ترجیح دی ہے ہمیں غم نہیں ہے لیکن کہیں ایسا نہ قیامت کے دن بھی یہی ہو جائے کہ اللہ کے نبی بلال کو تو لے جائیں جنت میں ہم پیچھے رہ جائیں کوئی کفال بتاؤ کہ ہم بھی کچھ ایسا عمل کرے کہ بلال کی طرح ہماری بھی اللہ کے نبی اور ان کے خلفاء کی نظر میں قدر و قیمت ہو جائے آخرت کا مسئلہ ہلو تو کس نے کہا کہ جاؤ کتنے کی طرف لڑائی ہو رہی ہے فوراً اس میں شریک ہو جاؤ اور زندگی کے آخری لمحات میدان جنگ میں کسی سرحد پہ رباس کی حالت میں گزارو تو اللہ سے بہت امید ہے کہ اللہ تبارک و تم تمہیں ان کا قرب فرم نصیب فرما دے گا تو اس آئس سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا لئی صاح اللہ مہاراجن اب جب اتنی سخت تاکید کی جاتی ہے تو پھر نابینا بھی پریشان ہو جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن ام مختون آئے اور وہ تو میدان میں لڑ بھی چکے ہیں اپنی ضرا پہنی ہوئی تھی زمین پہ گھسٹ رہے تھے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا اور لڑنے کے لیے نکلے ہوئے تھے صحابہ نابینا ہو کر بھی گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آئے ہمارے لیے بھی ہیں تو اس پر یہ نازل ہوئی کہ نہیں کچھ لوگ معذور ہیں الامہ حرجن نابینا پر کوئی حرج نہیں ہے ٹانگ سے معذور ہو اس پر کوئی حرج نہیں ہے ولا المری حرج جو سخت بیمار ہو اس پر کوئی حرج نہیں ہے رسولا اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی یدف الجنت انتہا انار اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں طلب و آزاد علیمہ جو پیٹ پھیرے گا اللہ تعالیٰ اسے دردناک کا دے گا اس, اس میں جو قائدہ کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ عذر جس کی وجہ سے جہاد میں جانا مشکل ہو چنانچہ اگر کسی آدمی کے پاؤں میں ہلکی پھلکی تکلیف ہے اور لڑائی ہو رہی ہے گاڑیوں اور ٹینکوں کے اوپر اس میں تو وہ جا سکتا ہے اس کو تو پیدل چلنا نہیں ہے تو اس صورت میں یہ عزر شمار نہیں ہوگا اور ایک آدمی بالکل صحیح سالم ہے اور کوئی اس کے ٹانگ واد میں لیکن کوئی ایسی تکلیف اندرونی ہے اور جہاز ہو رہا ہے پہاڑوں کے اوپر وہ عزر کے حکم میں آئے گا پھر یہ بھی ہے کہ شعبے ہیں کتال <سؤال> کے شعبے ہیں میں نے جو جیات کی تعریف بتائی تھی اس میں مباشراطن بھی تھا اور وہ بے مال اور رائن اور تقتیری فوادن کیا آج مشورے کے ذریعے قتال میں شریک ہو مال کے ذریعے سے ہو یا مجاہدین کی تعداد بڑھانے کے لیے تو ان میں کسی میں لگ جائے سید اپنے مسئب گئے بڑھاپے کی حالت میں سید البین ہیں ایک آدھ سے معذور ہو چکے تھے تو سب نے منع کیا کہ ساری زندگی آپ نے تہاد کر لی آپ تو بس کریں کہا فرمایا کہ نہیں وہ آیت نہیں بیٹھنے دیتے ان کی رخ خفاقوں و نکالا کہا آپ کر کیا لیں گے کہا میں اور کچھ نہیں کروں گا مجاہدین کی تعداد کو بڑھا سکتا ہوں ان کے سامان کی حفاظت کو کر سکتا ہوں ان کے سامان کپڑے ادلیہ جوتے وغیرہ جو پیچھے رکھے جاتے تو کسی نہ کسی شعبے میں شمور شمولیت انسان کو کرنی چاہیے اور اگر ان شعبوں میں شمولیت سے معذور ہے تو اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر دوبارہ آؤ ہوتا ہے اپنے اصل مسئلے کی طرف کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی جنا اللہ ان سے بڑا خوش ہوا ہے اپنے ایک مسلمان بھائی کے تحفظ کے لیے مرنا چاہتے تھے اللہ ان سے زندہ ہو گیا اور ان کے تذکرے کو قرآن میں زندہ کر دیا کوئی حافظ اس وقت تک حافظ نہیں کہلائے گا جب تک ان موت سے بیج کرنے والوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں پڑھ لے گا لقد رضی اللہ اللہ راضی ہو ایمان والوں سے درخت ما ما کے نیچے دل میں تھا فنزرہ تعلیم اللہ نے ان پر اپنی طرف سے اطمینان اتارا فتح قریبا اور انہیں ایک نزدیکی فتح بھی دے دی جو خیبر کی فتح تھی وہ مغانی خزون ابھی تو اور بہت ساری قدیمتیں جو انہوں نے لینی ہے وکان اللہ عزیز الحکیمہ اللہ غالب حکمت والا ہے الله مغانی میرتنتا فضونا اللہ نے وعدہ کیا تم سے بہت ساری غنیمتوں کا جن کو تم لوگے اجالم عادی جلدی میں اللہ نے تمہیں بطور ایڈوانس کے پھیرے یہ خیبر کی غنیمت دے دی وہ گپ آئے نا اور لوگوں کے ہاتھوں کو بھی تم سے روکے رکھا کہ میں بھی کوئی تم رکھا زیادہ نقصان نہیں دے سکا اور خیبر میں بھی کسی طرح کی زیادہ لڑائی نہیں ہوئی تاکہ ایک نشانی بن جائے ایمان والوں کے لیے کہ جو اللہ کو جان دینے کے لیے بیچ کرے گا اللہ اس طرح سے اس کا روپ قائم کر دے گا کہ کافر بغیر لڑے اس کے قدموں میں غنیمتیں ڈالتے رہیں گے وہ یہیمہ اور اللہ تعالیٰ تمہیں سراط مستفیم پہ چلائے گا بالکل جذبہ پیدا ہوگا کافی اسے ماریں گے اور جو اپنی جان کٹانے کے لیے لڑنے کے لیے سچے دل سے تیار ہو جائے گا تو میں کافر ہوں اللہ کافروں کے ہاتھ روک لے گا کافر اسے لڑنے کی ہمت ہی نہیں کریں گے بہرا لم تبدیل والی اور ایک اور پتہ بھی ہے جو ابھی تمہاری قدرت میں نہیں آئی مکہ کی طرف اشارہ ہے بھی وہ بھی اللہ کے قابو میں ہے اللہ ہر چیز قدرت والا ہے الَّذِينَ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بزدلی کے تانے نہ دو آپس میں ایک دوسرے کو کہ ہم بزدل سے بھاگ گئے اگر وہاں بھی لڑائی ہو جاتی تو پتہ مسلمانوں کی ہوتی اور کافر پھر پیٹ پھیر کے پاس جاتی لیکن یہ اللہ کا فضل ہوا تمہارے ہاتھ ان سے رو کے رکھے ان کے ہاتھ تم سے رو کے رکھے اس لیے کہ مکہ میں ابھی کچھ مظلوم مسلمان باقی ہیں اگر تم لڑائی کرتے وہ پیچھے جاتے اور اس کی وجہ سے تم تمہارا دل بھی تشویش میں پڑتا اور تم سارے گناہ میں پڑھ سکتے تھے اللہ نے ان کا بھی تحفظ کیا پھر ان اہل مکہ میں سے بہت ساروں نے ابھی مسلمان ہونا تھا اللہ نے ان کا بھی انتظار کیا اور ان کو اسلام کی طرف لے آیا سنا کے سلاح اور فتح مکہ کے درمیان اللہ نے خالد دن ولی جیسے اشخاص مسلمانوں کو دے دیے جو مسلمان ہو کر آ اور بعد میں روم و فارث کی فتوحات میں اللہ نے ان سے بڑے بڑے کام لیے تو یہ چند حکمتیں بتا رہے ہیں سرہ حدیبیہ کی والا اوقات کب پڑھوں اگر کافی لوگ تم سے کتاب لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا فِدْنَا کوئی دوست پاتے نہ مددگار سنت اللہ اللہ من قبل یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے وَلَن سنت تبدیلہ تم اللہ کے طریقے میں کچھ تبدیلی نہیں پاؤ گے واہدی کب آئی دیا گمان تعالیٰ ہے جس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے متکا دیا کے کے شہر میں بعد اللہ تبارک و بطالہ تمہیں ان پر کامیابی دے چکا تھا کچھ مشرق تھے اللہ کے نبی کو شہید کرنے کے نیت سے نکلے تھے صحابہ نے انہیں زندہ گرفتار کر لیا تھا ایک دو اور سب ان کے جاسوسی کے لیے آئے تھے ان کو بھی صحابہ نے زندہ گرفتار کر لیا تھا تو گویا تمہارا ہاتھ تو ان پہ چل چکا تھا لیکن اللہ رب العالمین نے تمہیں روک لیا اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَنِ الْمسجد <الحرام> لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. تمہیں مسجد حرام سے روکا اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو سلاح چروائی ہے اس سے ان کی نفرت میں کوئی کمی نہیں آئی بلحدیا معقوفہ مہیلا اور قربانی کے جانور بھی اپنے جگہ پر پہنچنے سے رکے ہوئے تھے اگر کچھ ایمان والے مرد بحر نہ بحر ہوتے عورتیں نہ ہوتی لمتا پیس ڈالتے رہ تو ان کی طرف سے تم بغیر جانے خرابی میں جا پڑتے رحمت ہی میں اللہ داخل کرے اپنی رحمت میں جسے جائے ان مسلمانوں کو بھی بچانا چاہتا تھا اور کافروں میں سے بھی بہت ساروں کو اللہ توبہ کی توفیق دینا چاہتا تھا لو تزو اگر یہ مسلمان ایک طرف ہٹ جاتے علیما تو وہاں ان میں سے جو کافر انہیں عذاب دیتا اللہ اور تمہارے ہاتھوں سے مرواتا پھر بتایا کہ اس جال اللہ کفر جب کافیروں نے اپنے دلوں میں تمہارے لیے چاہلیت کی سدھ رکھ لی تھی کہتے تھے محمد الرسول اللہ نہیں لکھوائیں گے محمد عبداللہ لکھوائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نے لکھوائیں گے فلاں لکھوائیں گے تو وہ جد پہ کھڑے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں انصاف اور تقوی پہ رکھا اللہ, اللہ تعالیٰ نے اطمینان اپنا اپنا رسول پر اپنے رسول پر, ایمان والوں پر وَالزم وَالزم اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تقوی کی پر رکھا حق اور وہ اس کے حقدار بھی تھے اور اس کے اہل بھی تھے عالیم لپت صدف اللہ وہ جو خواب دیکھا تھا وہ اگلے سال کے لیے تھا آج اگلے سال اللہ نے وہ کر دکھایا لسجد الحرام تم داخل ہو کے رہو مسجد حرام میں ان شاء اللہ آرام سے محل کو عالی مالم تعلم ہو اللہ نے اس چیز کو جان لیا جس کو تم نے نہیں جانا پتہ قریبا اور اللہ نے اس سے پہلے قریبی پتہ دے دی اور وہ خیبر کی پتہ دیو اللہ دیا رسول خدا آخر اس سب میں حکمت کیا ہے حکمت ہے اللہ کے دین کو تمام ادھیان پر غالب کرنا جس نے اپنا رسول بیجا ہدایت دے کے دین اور سچا دین دے کے اس لیے نہیں کہ یہ دین دنیا میں مغلوب پڑا رہے یا کتابوں میں بند پڑا رہے علی دینی کلّی تاکہ اللہ تعالیٰ اسے تمام ادھیان پہ غالب کر دے وہ کفاب اللہ شہیدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے اب کو ثابت کرنے والا گواہی دینے والا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اس پوری آیت کا پورا جو رکو تھا اور پوری صورت تھی اور اس صورت میں خاص انداز میں دیہات کی حکمتیں اور ترتیب بیان کر کے آخر میں مسلمانوں کو ایک مرکز میں جمع کیا جا رہا ہے قیامت تک مسلمانوں کو کامیابی ملے گی جب وہ محمد الرسول اللہ کو اپنا مرکز بنا کے رہیں گے اور محمد کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو اپنے لیے مثال بنا کے چلیں گے بس اسی میں ان کی کامیابی ہے اور اسی سے ان کو وجوہات ملیں گی اور اسی سے یہ سارے عالم پر کھا جائیں گے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں ولدینہ ماہو اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں اشتدا علی کفار بہت زوراور ہیں سخت ہیں لڑنے والے ہیں کفار کے مقابلے میں روحم ہوں آپس میں نرم ہے تم انہیں دیکھو سیدا کی حالت میں اب تبو نا فضل بن اللہ وہ اللہ کا فضل اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں بعض مبصرین کے نزیک کے دعویٰ اور دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ دعویٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اب اس دعوے کی دلیل کیا ہے پر میں ولہ دینہ ماں جو لوگ ان کے ساتھ ہیں انہیں دیکھ لو تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ کسی نبی کی صحبت سے تیار ہوئے ہیں ورنہ اگر یہ نبی کی صحبت میں نہ ہوتے تو اتنے اونچے مقامات اور اتنی اونچی صفات پہ نہیں سکتے تھے تو صحابہ دلیل ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بعض مفسرین نے اس میں اور نقطے بھی نکالے ہیں کافی سارے کہ ولدینہ ماؤزی سی کے اکبر اشلتا الغار سے فاروق اعظم اس میں بے چاروں فلفا کی خلافت کی ادوار اور ان کی خلافت کی ترتیب بھی ثابت کی ہے اصل جو بات اس نے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت تک مسلمانوں کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ تمہارا قبلہ کعبہ کوئی اور نہیں ہے اور تمہارا دین واشنگٹن نیو یارک یا کسی اور جگہ اچھا ہوا نہ ہو محمد اللہ کے رسول تمہارے لیے بھیجے گئے اور ان کے ارد گرد والوں نے کس طرح سے کمزوری کی حالت میں اپنی جماعت کو منظم کیا اسی طریقے پہ تم بھی کمزوری کی حالت میں اپنی جماعتوں کو منظم کر کے دنیا کے بڑے بڑے, بڑے سے ٹکرا سکتے ہو صحابہ جس زمانے میں تھے اس زمانے کے روم و فارس آج کی بڑی طاقتوں سے کم طاقتور نہیں تھے اور نہ صحابہ کی بے بتی ہماری بےبتی سے زیادہ تھی بلکہ صحابہ کرام تھوڑے سے کمزور تھے اس کے باوجود انہوں نے محمد رسول کے طریقے پہ کامیابی حاصل کی تو تم بھی کر سکتے ہو تو آخر میں یہی جہاد کا سبر کیا گیا <تصح> سیما ان کی وجوہی ان کی نشانیاں ان کے چہروں میں ہیں من اثر سجود سجدے کے نشان سے وہ کہتے ہیں تحجت پڑھنے والوں کے چہروں پر ایک خاص نور ہوتا ہے جس کو سیما قرار دیا گیا جو, جو خود اعلی تحجد کو پہچانتے ہیں ورنہ اللہ کے فرشتے پہچانتے ہیں غالب کا کی المکن تو ان کی یہ شان بیان ہوئی تورات میں وہ مت المکن اور ان کی شان بیان ہوئی انجیل میں کا سر ان اخرا کا جیسے ایک کھیتی جس نے نکالی اپنی سوئی پہلے دانا زمین میں جاتا ہے اور پتلی سی سوئی نکلتی ہے بالکل کمزور سوئی تو آ پھر وہ اسے مضبوط کرتی ہے پس پگ پھر وہ موٹی ہو جاتی ہے پس سوٹی اور پھر وہ اپنے تنے پہ کھڑی ہو جاتی ہے یور جی پھر دو حالتیں ہوتی ہیں پہلی حالت یہ ہوتی ہے کہ جی غسور جو کھیتی کرنے والے ہیں ان کو وہ اچھی لگتی ہے دوسری حالت بیہیم الکفار اور کافروں کو غصے اور غیظ میں ڈالتی ہے کہ آئے یہ کیسے طاقتور ہو گے یہ کیوں موجود ہے بس یہ ہے قیامت تک کی ترتیب کہ پہلے ایک پتلی سی کومپل آئے گی اس کی مثال ایسے ہوگی جیسے نظریات کا بیج دلوں کے اندر گویا جائے نظریات کا بیج کسی دل کے اندر اسلامی عقیدے اسلامی عمل کا بیج بو دیا اب اس میں سے اعمال کی اعمال کی اور اچھی نیت کی ایک چھوٹی سی شاپ نکلی ایک پودا نکلا اب ہم مزید اسے تربیت کے ذریعے سے اور مزید اعمال کے ذریعے سے اسے مضبوط کریں گے یہاں تک کہ وہ ایک تناور جماعت کی شکل میں قوت بن جائے گی اب جب یہ قوت بن کے سامنے آئے گی تو جو مسلمان ہے اسے دیکھ کر خوش ہوں گے اللہ بھی خوش ہوگا فرشتے بھی خوش ہوں گے اور جو کفار ہیں ان کو تکلیف پہنچے گی تو جو مسلمان اس مقام تک پہنچا ہو کہ اسے دیکھ کر کافروں کو تکلیف پہنچتی ہو یا مسلمانوں کی جو جماعت اس حالت سے پہنچتی ہو کہ اس کو دیکھ کر اسلام کے دشمنوں کو تکلیف پہنچتی ہو تو وہ صحابہ کے طریقے پہ ہے اور جس کو دیکھ کے انہیں تکلیف نہ پہنچتی ہو تو یقینی طور پہ کچھ کمی اور قصور ہے اس میں وعد وعدہ کیا اللہ تعالی نے ان میں سے جو ایمان لانے والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں تو انہیں بخش بھی ملے گی اور بہت بڑا ادر بھی ملے گا سورت الحجرات مدنی صورت حجرات مدنی ہے حضرت کے بعد نازل ہوئی اٹھارہ ایسے ہیں اور آیات جہاں پانچ ہیں کسی غزوے یا سرے کا اس میں ذکر نہیں ہے البتہ دو احکامات کھل کے بیان کیے گئے ایک یہ کہ قتل کے معاملے میں بہت احتیاط ہونی چاہیے انسانی جان کا مسئلہ ہے تاثی کو تفتیق سے دوسرا اگر مجاہدین آفت میں پھوٹ پڑ جائے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ بیچ میں پڑھ کے ان میں سلا کرائیں تاکہ مسلمانوں کی جماعت مضبوط رہے ان دو مسائل کو اس میں بیان کیا گیا ہے جی